جب ایران فتح, ایران فتح ہوا تھا ایران فتح ہوا تھا ایران کا مال و دولت مدینہ آیا حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور ان کے ساتھ ان کے غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ مال غنیمت کے مال کو شمار کر رہے ہیں جائزہ لے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرا غلام کہنے لگا ہاضو اللہ یا امیر المومنین نہیں اللہ کی قسم یہ کتنا اللہ کا فضل ہے یہ کتنا اللہ کا فضل ہے کہ ایران کا خدانہ آج فضانا طیبہ ہمارے قدموں میں پڑا ہے عمر فاروق نے کیا جواب دیا تھا تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھو غصے میں دیکھا پلٹ کے حضرت عمر فاروق نے غلام کو کہنے لگے جھوٹ بولتے ہو یہ اللہ کا فضل نہیں اللہ کا فضل یہ قرآن ہے جس کی بدولت یہ یہاں پہنچا ہے یہ مال و زر، یہ اللہ کا فضل نہیں اللہ کا فضل کیا ہے ہے ہے یہ دین ہے, یہ دین اسلام ہے جس کی یہ مال و زر اور یہ کسرا اور کیسر کا خزانہ مدینہ طیبہ میں ہمارے پاس پہنچ رہا ہے بھائیو وہ اسی کو اپنی عزت سمجھتے تھے آپ دیکھیں اگر عزت و آبروں کسی لباس میں ہوتی تو خدا کی قسم بائیش پہ لگے ہوئے کبھی کو پہن کے دمشق فتح کرنے کے لیے عمر فاروق کبھی نہ جائے بات سمجھے یا نہیں سمجھے اگر عزت و اور کہنے والوں نے کہا تھا امیر المومنین آپ لباس بدل لیجیے عیسائیوں کے ساتھ آپ کی گفتگو ہونے والی ہے امیر المومنین شایان شان لباس پہن لیجیے تاکہ ہمیں شب کی نہ ہو ہمیں عزت حاصل ہو کہنے لگے اللہ کے بندو تم عزت لباس میں سمجھتے ہو اللہ کی قسم عزت اسلام میں ہے لباس میں نہیں ہم نے عزت اسلام میں نہیں سمجھی ہم نے روپے پیسے کی ریل پیل میں اور جناب اس بال و زر میں اور اپنے لباس میں اور اپنی جھوٹی عزتوں میں اپنی عزت سمجھی نتیجہ کیا نکلا دشمن نے ہمیں زلی اور رشما کر کے چھوڑا اگر آج بھی ہم عزت دے اس کتاب کے ساتھ ہو جائیں تو اللہ کی قسم کیسم کا ہے عزت بھی اسی کی ہاتھ بھی عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اس کی کتاب کو سینے سے لگا لو اللہ تمہیں عزت کا تاج دنیا میں بھی پہنائے گا اور آخرت میں بھی اللہ ذوالجلال تاج عزت کا دے گا اللہ ہمیں اپنی کتاب سے وابستہ رکھے کتاب کو پڑھنے کی کتاب پہ عمل کرنے کی کتاب کو سمجھنے کی اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين